اس سند اس کی صحیح ہے راوی اس کے سکہ ہے مقتدی کا ذکر ہے امام کا ذکر ہے فاتحہ کا تذکرہ ہے پڑھنے کا حکم ہے جو نہیں پڑھتا اس کی نواز نہیں ہل ایک بہت اچھی بات ہو گئی کہ مولانا نے بخاری اور مسلم میں مان لیا کہ ہم نے جو کہا تھا کہ بخاری اور مسلم میں ہماری دلیل نہیں ہے یہ ہم حق کو ماننے والے ہیں آج پتا چلا کہ حق یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں ان کی دلیل نہیں ہے یہ حق کو مان لیا انہوں نے اب آئندہ آپ ذرا خیال کرنا کہ کہیں بخاری اور مسلم کے نام سے یہ دھوکہ نہ دیں پھر یہ جو انہوں نے فرمایا تھا یہ شرائط کے بارے میں پہلے ہی میں نے بتایا وہ آخری شرط کوئی متفقہ طے نہیں ہوئی اس پہ باس ہو رہی تھی اس پہ باس ہو رہی تھی انتظامیہ جواب دے ہو انتظامیہ طے نہیں کرنی تھی انتظامیہ تم نے کہا تھا چلاؤ اگر یہ طے نہیں ہو جائے اس کو طے کرو خموش خاموش ہو گئے کرنا چاہیے کسی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے پیچھے طے نہیں ہوئی بات طے نہیں ہوئی تھی کیسٹ پیچھے کرو ہاں بولو ہاں بالکل ٹھیک اب دوسری سی شرط پیش کرو میں نے کہا آسان سی شرط کیا ہے آسان سی شرط کیا ہے اسی بات پہ گھنٹہ تیرے پیچھے کرو سرو آپ سرح اس کو مانتے ہیں شرط کو نہیں مانتے نہیں ہے تو پھر پہلے اس کو طے صدر کو مقابل صدر بولے گا سر نا؟ کس طرح آپ کہتے ہیں میرا صدر دوسرا کمزور نہیں ہے اب بھی پتا چلے گا دوسرا بھی سدرا کا بالکل ڈاٹا بہت ان بالکل آپ نے یہ کہا کہ آسان کر دیا جائے اور آپ کے کہنے پر اس بات کو کیا گیا اور اسی بات پر انہوں نے رگامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مناظرہ شروع کیا جائے جب یہ بات طے ہوئی ہے اس میں جھگڑا کس بات کا ہے ہمیں بھی یہ چل لی تھی کہ آپ سے شرطیں نہیں تیار رہی نہیں چلو منازع شکریہ آسان شرائط आपने, आपने आपने जब आसान किराए हमने कहा, कहा नहीं मानते चले टेप करें ये कहते हैं हमने कहा नहीं मानते टेप रिवर्स करें ہمارے صدر نے یہ کہا تھا یا مناظر نے کہا تھا کہ ہمارا اس شرط پہ اتفاق ہے آپ نے کہا ہمارا اتفاق ہو گیا غلط بات اتفاق نہیں ہوا آپ نے کہا تھا ہمارا اتفاق ہو گیا میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے اتفاق نہیں ہوا ہم نے کوئی نہیں کہا اتفاق ہو گیا نے کہا اس پر اتفاق ہو گیا غلط بات اتفاق نہیں ہوا اپنے قانون کے مطابق رہیں گے اپنے قانون کے مطابق ہاں جی سنا شور ہاں جی بات کی ہے تو کرا تو کرا تو کرا تو نمبر پہ دلیل کتاب اللہ کی کہ آیا قرآن پاک میں کس فریق کی دلیل موجود ہے یا نہیں اس کے لیے میں نے ان کو صاف کہا یہ کہتے ہیں تم کہہ دو کہ ہم مان لے گے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں مان لے گئے ہم میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آیت لاؤ قرآن پاک کی مانا لاؤ رسول پاک سے واللہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں آیت کریمہ پیش کرنا تمہارا کام اور اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب رسول پاک نے بتایا ہو کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی یہ آیت کریمہ کا معنی رسول پاک نے بتایا ہو یہ پیش کرے مول طالب الرحمان صاحب میں بالکل صاف اعلان کرتا ہوں کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں گے پر یقین جانیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزم آئے ہوئے اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ سیابی کی بات بھی یہی کر رہا ہوں اور اس کے برعکس میں جو اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں صاف لفظ کہہ رہا ہوں کہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں پھر آیت کریمہ کا ماننا اور مطلب کیا ہے دلیل اللہ کی کتاب دلیل صحابی کا قول نہیں دلیل صحابی کا قول نہیں مانا کیا ہے آیت کا جھگڑا ہو گیا اس آیت کریمہ کا مانا کرنے میں اب ایک مانا کرتا ہے مول طالب الرحمان صاحب اور ایک مانا کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اب وہ صحابی جو مانا کر رہا ہے واضح بات ہے وہ مانا مانا جائے گا مول طالب رحمان صاحب کا مانا نہیں مانا جائے گا اور وہ جو مانا کر رہا ہے جب امام کا ذکر ہے مقتدی کا ذکر ہے نماز پڑھاتے یکر او نم الامام فلم صرف قال اما آنَ لَكُمْ أَنْ اما کلو آنَ اب پیچھے پڑھنے والوں نے پڑھا ہے امام کا بھی ذکر مقتدی کا بھی ذکر اور پیچھے کراط کرنے والوں پنوں کا پڑنے والوں کا بھی ذکر اور اس کے مقابل اب انہوں نے کیا کام کیا تھا امام کے پیچھے قرات کی تھی یہ کہتے ہیں کراط اور ہے اور فاتحہ تمہارے نزدیک اور ہے صاف لفظ ہمارے نزدیک فاتحہ بیکرات ہے فاتحہ بی ہے اگلی سورت کی کو پڑھا جا وہ کرات کر کا تمنا ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا کراط کرنا فاتحہ پڑھی جائے وہ بھی کراط ہے فاتحہ کے بعد جو اگلا قرآن پاک پڑھا جائے گا وہ بھی کراط ہے وہاں پر لفظ ہے یکر اون کا اور وہاں کوئی عبداللہ ابن مسود سے یہ فرق نہیں ثابت کر سکتے اس آیت کریمہ کی تشریح میں اس آیتِ کریمہ کی تشریح میں عبداللہ ابن مسعود نے فرق کیا ہو کہ جی فاتحہ تو پیچھے بے شک پڑھا کرو وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے اور فاتحہ کے علاوہ کچھ ہو جو اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شک پڑھا کرو لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا نہیں بلکہ انہوں نے آیتِ کریمہ سے استدلال کر کے فرمایا کہ قرآن تو کہتا ہے چپ رہو اور یہ حکم ہے اللہ کا حکم کس کا ہے اب یہ میں نہیں کہہ رہا سمجھنا میں نہیں کہتا کہ اللہ کا حکم ہے چپ رہو یہ کون مانا کر رہا ہے صحابی عبداللہ اللہ ابن مسود وہ مقتدیوں کو کہتا ہے کہ مکتدیوں اور تمہیں حکم ہے اللہ کا کہ تم چپ رہو اس عبداللہ ابن مسود سے بے شک لاؤ انہوں نے فرمایا ہو جی نہیں فاتحہ جو ہے اس آیت کریمہ سے الگ ہے اور باقیوں کے لیے اللہ نے کوئی فرمایا یہ بات کوئی نہیں اب آیت کریمہ سے لال ہے صحابی کے کول سے نہیں ہے یہ میرے پاس ہے اسلام جو لازے جو لازے یہ سب السلام اس کے اندر صفا 171 سو صفا جلد نمبر ایک اس کے اندر موجود ہے لفظ لفظ راحت اسم, اسم جن سن مضافن ام کما یقر یا پڑھنا ہے اس کو شامل ہے, یہ بھی اس کو شامل ہے. بات اس لیے کہہ رہا, جب رہا جب تھا صاف فیصلہ ہو جاتا ہے قرآن پر حدیث تک کا دوسرا ہے، پہلے نمبر پہ قرآن پہ فیصلہ ہو جاتا ہے یہ قرآن کی یاد پیش کریں جس طرح ہم پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں آیت قرآن کی ہو اور مانا محمد الرسول اللہ بیان کریں انہوں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے مانا محمد الرسول اللہ سے بیان نہیں کیا مانا بیان کیا ہے صحابی سے اور ہم جس طرح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعد فرق نہیں کرتے ہیں قرآت میں اور فاتحہ میں یہ نہیں کہتے کہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اور قرآت کا اور فاتحہ کا فرق عبداللہ بن مسعد سے ثابت نہیں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بات کرتا ہوں بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول محمد رسول اللہ کے وہ فرق کیا کرتے ہیں بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ تم کراط نہ کرو اور یہی بات فرمائی کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فلاط کراط نہ کیا؟ علو قرآت کیا کرو اور یہی بات کی ہے عبد اللہ بن مسود رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہا کراط نہ کیا کرو اللہ کا بھی کیا فرماتا ہے کرات نہ کیا کرو لیکن فلاف آلو یقرا آ تو بے فی نہ کیا کرو مگر فاتحہ پڑھا کرو قرات نہ کیا کرو فاتحہ پڑھا کرو تم نے دلیل پیش کی عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ کی اور میں نے پیش کی محمد الرسول اللہ کی کس کی بات اونچی ہوئی محمد الرسول اللہ کی کراط کے قائر ہم بھی نہیں فاتحہ کے علاوہ فاتحہ پڑھنے کے ہم قائل ہیں مولانا فاتیہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرات نہ کیا کرو فلا تفلوا لیکن فاتیہ پڑھا کرو۔ عبداللہ بن مسعود نبی فرمایا قرات نہ کیا کرو۔ یہاں یہ یہاں یہ کہتے کہ فاتیہ بھی نہ پڑھو کیوں محمد رسول اللہ نے قرات سے فاتیہ کو علیحدہ کر دیا۔ اور تم نے بھی الہدہ کیا۔ یہ میرے پاس ہدایا اس میں لکھا ہے کہ قرات جو ہے فرض ہے اور فاتحہ قرآت الفاتحہ اور قرآت الفاتحہ واجب ہے جو کوئی قرآت نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور جو فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز ہو جائے گی دو سجدے کرنے پڑیں گے تم نے بھی قرآت میں عام قرآت میں اور فاتحہ میں فرق کر دیا اور آؤ آو پھر جو دلیل تم نے پیش کی میں نے پہلے بھی کہا تھا بتاؤ یہ محاربی کون ہے مولانا اس حدیث کی سنت کو بودھ میں صحیح ہے اس کے بارے میں جب بتلاو گے پھر آگے بحث چلے گی اور یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں انہوں نے آپ کے صدر نے مانا تھا کہ جب اختلاف ہو جائے عام اور خاص میں عبداللہ بن مسود کی روایت عام, عام ہے اور محمد رسول اللہ کا فرماد خاص ہے جب خاص کا ٹکراؤ عام سے ہو جائے خاص کو ترجیح ہوتی ہے اور جب مقابلہ محمد رسول اللہ اور صحابی کا ہو جائے ترجیح محمد رسول اللہ کو ہوتی ہم تو آپ کے اصول کے مطابق آپ کو موت دیں گے انشاءاللہ آپ نے خنمانا کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے عام اور خاص میں قرآن عام ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کے مطابق اور محمد محم رات سے فاتحہ کو عدہ کر کے حکم دے رہے ہیں کہ تم فاتحہ پڑھو اللہ کی قسم ہے تم بھی پڑھو ایک روایت صرف ایک روایت سنت صحیح کے ساتھ جس میں چاہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیوں نہ ہو اگر وہ یہ کہہ دے کہ لوگ نہ پڑھو سند صحیح ہو تمہارا مسلک قبول کروں گا دوبارہ ہنسی بن جاؤں گا بھی تم کو دوں گا نہ ہنجر پھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ہم نے خوب دبا دبا کر دیکھ لیا زخمی دل میں نہیں ہے کترائے خون ہم نے خوب دبا دبا کے دیکھ لیا اور سمجھتا نہیں جن سے اپنا دوپٹا سنبھالیں گے کہ وہ دامن ہاتھ کسی کا ارے تو دلیل پیش کر جیسے میں نے پیش کی خاص عاملہ پیش کرنا کیونکہ عام اور خاص کا ہوگیا خاص کہنے والا محمد الرسول اللہ ہے عام کہنے والا صحابی ہے خاص کو ترجیح ہوتی ہے جیسے آپ کے صدر نے مانا اور محمد الرسول اللہ کو ترجیح ہوتی ہے صحابی پر جیسے میں نے تیری حدیث کے بارے میں کہا محاربی کے بارے میں بتلاو یہ محاربی کون تھا پھر پتہ لگے گا یہ شیر تو سب کو ہے۔ کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ رٹا ہوا ہے یہ <سؤال> شعر تو سب کو پڑھنا آتا ہے لیکن دلیل دینی آپ کو نہیں آتی میں تو کب سے کہہ رہا ہوں نو بجے سے ایک دلیل فاتحہ کا ذکر ہو مقتدی کا تذکرہ ہو امام کے پیچھے ہو پڑھنے کا نہ پڑھنے کا حکم ہو ارے تو دکھا تو میری شکست اور اگر تو نہ دکھا سکے قیامت تک نہیں دکھا سکے زہر کا پیالہ پیلے کا نہیں دکھا سکے نحمدہو و نسل <سؤال> بات ایک سیدھی سی چل رہی تھی قرآن پاک کی کوئی آئے تھے کریم نے پیش کی ہے <میشنی> بات جو چل رہی تھی رہی طرح قرآن پاک سے گیا؟ بالکل اللہ کے قرآن پاک کے کریم نہیں آئے گا ادھر پھر عبد اللہ مسود کا ایک کول پیش کرتے ہیں اور اس کا تار اس بناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بات یہ ہو رہی ہے مولوی صاحب ایک, آئت لا ایک آئت قرآن پاک کی جس طرح میں پیش مانا اس کا رسول پاک سے لا تب تیری بسی یا مانا لے کے آ کسی صحابی سے لیکن واللہ قیامت آ سکتی ہے مولوی طالب الرحمان پیش کر سکتا <تصفح> میں نے پیش <تصفح> کیا آیت کریمہ <تصفح> <تصفح> مانا پیش کیا صحابی سے مانا پیش کیا صحابی سے اب ایک مانا اس کا صحابی کہتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے مکتدیوں تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم نے چپ رہنا ہے تو وہ کی بارت پیش کر رہے تھے وہاں بھی لفظ آیا کا کہاں آتےل فاتح کا کہا آتے کے را آتے فاتح. فاتح فاتح کے ساتھ لفظ کے رات کا آیا کہ نہ آیا فاتحہ کے ساتھ لفظ کے کا آیا تو یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ فاتح عقارآ بھی کراط ہے بھی کرات ہے اس کے علاوہ باقی جو قرآن پاک پڑا جائے گا وہ بھی کراط ہے <تس Conaling> اور عبداللہ ابن مسعود آیت کریمہ کا معنی بتا رہا صاحب اگر ہمت ہے اگر, اگر بھی بھی ہمت ہے اگر ہمت ہے ہمت ہے تو اس کے مقابل لاؤ کوئی قرآن پاک کی آیت اور وہ جو مدلس کی بات پہلے کر چکا ہوں وہ مدلس ہے اس کی روایت ہن کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے اس کا نجواب وہ دے سکا ہے نہ ان دے سکے گا بات تو ہے قرآن پاک کی قرآن کہاں جائے گا اور جب قرآن پاک نے عبداللہ اللہ مسعود کی تفسیر کے مطابق اور دوسرا قانون بتایا تھا کہ صحابی کی تفسیر ایسے ہے جیسے نبی پاک کی تفسیر گویا کہ یہ ماننا رسول پاک نے بتایا کہ اللہ حکم دیتا ہے مکتدیو تم نے چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کون جواب دے گا اس کا عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر پیش کی اس کے مقابل تفسیر کوئی نہیں ان کی روایت کا جواب پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ چکا ہے ان کی روایت کا جواب قرآن بھی ان سے گیا محربی ہاں محربی تعزیب نکالی اس میں وہ جو حضرت عبداللہ مسعود علی روایت ہے جو تفسیر میں پیش کر رہا ہوں دلیل اللہ کی کتاب تفسیر سے سے یہ میرے پاس موجود ہے تہذیب و تازیب. اس کا سفا تین سو تین اور جلد ہے اس کی گیارہ اس میں یہ مہار موجود ہے اس کا نام ہے یا ابن یا ابن یا سفا تین سو تین تین یہ جو ہے سکا ہے کالا ابو ہاتم سیکاتون و زکر ہو ابن حبان سے سکا راوی ہے یہ ابو ہاتم وہی ہے جس کو آپ راجے قرار دے رہے تھے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ سکہ ہے یہ راوی ہے اور یہ بالکل سکہ ہے اچھا جی اور ان کی روایت اب یہ میرے پاس ہے جی مسلم شریف مسلم شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکل کرتے ہیں حضرت عبدالعبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ لہ یہ ہے جلد اول صفحہ ہے اس کا ایک اس کے اندر حدیث آ رہی ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا اس کے اندر لفظ یہ آ رہا ہے رسول پاک نے فرمایا کہ جب اذا سلیتن فاقیمو صفوفکم سم لی امکم احدوکم فا اذا کبرا فاکبرو و اذا کال غیر المغزوب آلیہمالزالین فکولو آمین یجبکم اللہ رسول پاک فرماتی امام پڑھے گا اللہ اکبر مکتبی ہو تم نے بھی کیا پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد وہ ازا کالا و غیر کال غیر المقوب علیہم یہ سورت فاتح آ امام کا بھی ذکر مقتدی کا بھی ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث امام پڑھے گا غیر المقوب علیہم فکو لوح فکو لو یہ کالا کو لو امام کالا کون غیر المقوب ہے اور تم مقتدیو کیا کہو گے؟ آمین یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی فاتحہ پڑھے گا اور تم نے بھی فاتحہ ضرور پڑھنی ہے یہ اور اسی کے اندر آگے رسول کریم حضرت صاحب نے ایک حدیث نکالی ہے بڑی کوشش کے بعد اور کہا کیا کہ جی امام پڑے گا ازا قال ازاقام غیر المقوب علیہ فکول کہتے ہیں جی فاتحہ کا ذکر آ گیا آ گیا جی مقتضی کا آ گیا آ گیا جی امام کا آ گیا آ آجی جی حضرت جی چوتھی چیز کیوں کھا گئے بھوک لگی ہے کیا ارے نہ پڑھنے کا حکم دکھا اسی حدیث میں دکھا تج کا تیرا مذہب قبول کروں گا دوبارہ ہن بھی ہو جاؤں گا منہ مانگا انعام دوں گا لیکن کیا آ سکتی ہے تر سکتا ہے زہر کا پیازا پی سکتا ہے لیکن نہ پڑھنے کا حکم نہیں دکھا سکتا ہم نے دکھایا ہم نے دکھایا مختی کا ذکر ہے فاتحہ کا تذکرہ ہے قرآن سے منع کیا گیا ہے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کس نے؟ محمد رسول اللہ حدیث وہ پیش کر صاحب حدیث وہ پیش کر جو خاص ہو آج مقابلہ مجھ سے ہے آج مقابلہ مولانا مجھ سے ہے جو مطالبہ کر رہا ہے دلیل فاتحہ کی ہو مقتدی امام کا ذکر ہو نہ پڑھنے کا حکم ہو تو دکھا میں شکست اپنی لکھوں گا اور نہ دکھا سکے گا ہم سے لے ہم بھی دینے کو تیار ہیں فاتحہ کا ذکر ہے مقتدی کا ذکر ہے امام کا تذکرہ ہے اور کیا کہا فرمانے والا محمد رسول اللہ اس کی نمہ لے گا جناب کہتے ہیں کہ قرآن نہیں آیا ان کے پاس ارے جس قرآن مجید کی آیت کو تم نے پیش کیا ہے نا تم نے تو اس کو قرآن سے اٹھاؤ نورم اللہ جیون کی کہتا ہے کہ اضاقع قرآن جو ہے یہ پڑھنے سے منع کرتی ہے ما مات من القرآن یہ پڑھنے کا حکم دیتی ہے فکر مات ہو یہ پڑھنے کا حکم دیتی ہے کہ مقتدیوں پڑھو مقتدیوں کو بھی حکم دیتی ہے دونوں آئے ٹکرا گئی دونے آیتیں جب ٹکا گئیں فَتَسَاقَتَتَا دونوں کی دونوں ساکت ہو گئی ارے تو قرآن کی اس آیت کو کیا پیش کر سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کو تم نے قرآن سے ساکت کر دیا یہ اپنے حنفی ہونے کا انکار کر ملہ جیون کی تردید کر اور پھر کہہ کہ ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں اچھا جناب ملہ جیون, ملع جیون, ملع جیون ملع تمہارے کتاب کہتی ہے چھو اس بات کو ہم نے نہیں کہا پھر کہتے ہیں کہ جی فاتحہ بھی کرات ہے اور میں نے کہا قرآت کا حکم اور ہے تمہارے نزدیک بھی فاتحہ کا حکم اور ہے قرآن کا حکم اور ہے فاتحہ کا حکم اور ہے جب یہاں حکموں میں تم علیحدہ علیحدہ بیان کر رہے ہو تو ایک حکم کے تحت کیسے لا رہے ہو جب محمد الرسول اللہ اس کو خود علیحدہ کر رہے ہیں مسلم کی حدیث پڑھی میں نے اس کا جواب دے دیا کہتے ہیں جی ابو کلابہ پیش کیا تھا نا ابو قلابہ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں کہا او ابو کلابہ کے بارے میں پوچھنے رہا لے ابن حاتم کا قول پیش کیا اصول تمہارا ہمارا نہیں تیرے گھر کے اسی کی اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبا میری ہے بات تیری ہے انہی کی مجلس سرارتا ہوں چراغ میرا ہے رات تیری ہے ہم تیری کتابوں میں سے تیرے صدر کے موں میں سے جو بات اس نے تسلیم کی کہ جب ابو حاتیم کی بات ہو اس کے مقابلے میں امامِ زہبی کی بات جب امامِ آمد کی بات ہو اس کے مقابلے میں امامِ زہبی کی, کی بات ہجت نہیں میں نے بھی کہا ابو حاتیم اونچا ہے یا امامِ زہبی امامِ ابو حاتیم نے یہ کہا ہے کہ اب ابو قربع جو ہے اس کے بارے میں تدلیس ہے ہی نہیں کوئی معروف نہیں ہے زہبی کی بات ختم آگیا مہاربی آگیا آگیا مہاربی عبد الرحمان بن محمد بن زید بن جدان اور عبد الرحمان بن محمد بن زیاد المہاربی ابو محمد القوفی اس کا شاگرد ہے ابو قریب اور اسی طریقے سے جس کو تم نے پیش کیا ہے اس کا شاگرد بھی ہے یا کا شاگرد بھی ہے ابو قریب مجھ کو بتلاؤ ان دونوں میں سے کون سا مہاربی ہے پہلے تو اس کا تعین کرو اور پھر ہم دکھائیں گے کہ تم نے کہا تھا وہ مدلس ہے اور مدلس کی روایت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم دکھائیں گے کہ مہار بھی میرے اس دعوے کی دلیل چاہیے حضرت صاحب قرآن مجید دیکھو تم کہتے ہو ہم نے تو تمہاری گھر تمہارے گھر سے یہ بات پیش کی ہے قرآن کو تم پیش نہیں کر سکتے جب دعوی خاص دلیل خاص دعوی عام اور دلیل عام اور جب تم نے قرآن کی تفسیر بیان کی عبداللہ بن مسعود سے عام اور تمہارے, تمہارے صدر نے مانا کہ جب خاص کا ٹکراؤ عام سے ہو جائے گا خاص کو مان لیا جائے گا حضرت صاحب ہم نے خاص پیش کر دی معارضہ پیش کر دیا ٹکراؤ پیش کر دیا عام کہتی ہے قرعت کرو اور محمد رسول اللہ خاص کہتے ہیں کہ قرات نہ کرو فاتحہ پڑھو فاتح کا حکم دے رہا ہے تخصیص کر رہا ہے ہم مہار بھی چاہتے ہیں لاؤ اس کو نکال کر کہاں سے لاؤ گے پہلے اس کے بارے میں بتلاؤ کہ یہ کون سا ہے پھر کہوں گا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. پھر کہوں گا یہی زخمی دل میں نہیں ہے کترائے خوب ہم نے خوب دبا دبا کے دیکھ لیا ہم نے نچوڑ لیا جان نکال لیں گے ہم لیکن چونکہ یہ دلیل تم ہماری نہیں توڑ سکو گے اور قیامت تک نہیں توڑ سکو گے ایک دلیل حضرت صاحب ادھر ایک دلیل صرف ایک دلیل قاعدہ بات سے چل کر آئے ہو ایک دلیل مانا کہ تم حسی ہو دل کے صحیح نہیں سائل کے ایک سوال کو پورا ذکر سکے سائل نے نو بجے ایک سوال کیا تھا سوالی کے جھولی میں تم ڈالو کچھ جو وہ سوال کر رہا ہے یا کہو ہمارے پاس نہیں ہے مانا کہ تم ہنسی ہو دل کے صحیح نہیں سال کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے سوال کیا ہے فاتحہ خلفل الامام ان کو بتانا تھا جو مناظرہ طے کر رہے ہیں کہ قرات پر مناظرہ رکھنا فاتحہ خلفل الامام پر مناظرہ نہ رکھنا وہ پھنس گئے یہ بات لکھ کر قرات پر مناظرہ ہوتا کرات کی دلیلیں دیتے ہم سنتے سناتے لیکن جب موضوع مناظرہ کیا ہے فاتحہ خلف الامام یہ فاتحہ کھڑی ہے تم سے پوچھتی ہے مانگتی ہے دلیل اپنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک حدیث حضرت صاحب دو نہیں تین نہیں قرآن کی آیات تفسیر کو چھوڑے ایک صرف ایک ایک تم پیش کر دو تمہاری بات مان کر ہم تمہارے مسلک کو قبول کر لیں گے ارے دوبارہ حنفی ہو جائیں گے دوبارہ حنفی ہو جاؤں گا اگر نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے تو جان لو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں لوگوں کو دھوکہ نہ دو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب تک ایک دلیل بھی نہیں نکلی ہے شرائت تم نے کہا تھا کہ شرائط اس آدمی نے کہا تھا کہ جب مناظر آئے گا طے کریں گے میں نے کہا تھا پہلے کر لو اب شرائط سے بھاگ گئے ہو ہے بھی پیچھے سے بھی یہی آواز آ رہی ہے لاؤ محاربی نکال کر کہاں سے لاؤ گے مولانا ہوش کوئی نہیں رہتا تم کو بڑھا رہتا ہے یہ شعر و شاعری کے اندر مشہور جو ہو جاتے ہیں تو اپنا ہوش نہیں رہتا کہتے ہیں بتاؤ کو کون ہے اتنا پتا نہیں ہے میں نے تو بتا دیا تھا میں نے یہی تو بتا دیا تھا کہ مہاربی ہے یا ابن یا لا یا ابن یا جو سکا ہے جو سکا ہے ابو قریب کے استادوں میں یہ موجود ہے اور اسی طرح ابو اب محربی کے شاگردوں کے اندر ابو کرے موجود ہے یہ ہے جو بالکل سکا ہے میں نے تو بتا دیا تھا ہوش اڑ گئے تھے کہاں پہنچ گئے تھے کوئی ہوش نہیں ہے وہ عمر جو ساری گزری اس کے بتاؤ میں انوں کو وہی کچھ یاد آنا ہے جو آیت کریمہ میں نے ان کے سامنے پیش کی تھی اس آیتے کریمہ کے بارے میں انہوں نے ملا جیون کی ایک بات پیش کی بات صاف ہے ملا جیون کے ہم کوئی مقلد نہیں اس مکل بالکل ہم, ہاں ہم نہیں مانتے کوئی تار نہیں ہے ان کے ساتھ کو آیتوں کا کوئی تشاقت نہیں اس نے یہ بات غلط کہی لکھ کر دے دینا سب کچھ کر سکتا اور آپ نے یہ جو کہا تھا یہ جو عام خاص کا فرق ہے عام خاص کا فرق ہے وہ بات الگ ہے بات ہو رہی تھی قران پاک کی مولوی صاحب قران پاک کا جائے گا کہتا میں دلیل پیش کرتا ہوں تم نے لکھا ہے قران اور حدیث سے قران اور حدیث سے قران تو گیا اب تک نہیں آ رہا اور انشاءاللہ نہیں پیش کر سکیں گے ہم نے دلیل پیش کی قران سے مانا پیش کیا صحابی سے, سے اللہ کا قران گویا کہ کہتا ہے ادھر کہتے ہیں جی ایک طرف ہے رسول پاک اور ایک طرف ہے صحابی ایک طرف ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کی بات وہ تو کے مدلس دو دوسری تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مدلس روایت کرے ہن کے ساتھ تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور جو روایت یہ پیش کرتے ہیں وہی حضرت ابو کلاب والی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس کے اندر بھی یہ جو آگے کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی یہی لفظ اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہے اس روایت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ لگا رہا ہے خاموش ابو کریب کے کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے یہ جو ہم نے بتایا ہے استاد اور شاگرد سارے بتایا جو تم بتا رہے استادوں بتاؤ شاگردوں میں بتاؤ استاد اور بالکل ہم ہماری ہمارا قانون ہے بالکل ٹھیک ہے جب تم خاص معارض بنا کے پیش کرو تو تب نا معارض اب تک تم پیش نہیں قرآن کی آیت کے مقابلے کوئی آیت آئی معارضہ ہوا کوئی معارض پیش نہیں کر سکے اور معارضہ پیش تو کرو اللہ کا قرآن فیصلہ اور ویسے بھی اللہ کا قرآن فیصلہ